اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہر گز انہین مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنی رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں